أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وعلموا أن وعلموا أن الله شديد العقاب العظیم المرہ انفال کی آیت نمبر چوبیس میں ہمارا سبق جاری ہے اس آیت کی ابتدا میں اللہ جل جل نے یہ فرمایا ہے یا وللرسول اذا دعاکم لما کم اے ایمان والو اے مسلمانوں جب اللہ کا رسول آپ حضرات کو بلائے ایسی بات کی طرف جس سے وہ آپ لوگوں کو زندہ کرے یعنی آپ لوگوں کے ایمان کو تازہ کرے جہاد کی طرف آپ کو بلائے تو کیا کرنا چاہیے لبیک کہنا چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے اس کی تفصیل ہم الحمدللہ بیان کر چکے ہیں آج کے سبق میں اس آیت کے آخری ٹکڑے کو بیان کریں گے انشاء اللہ والم اللہ بین المرقلب ہی یعنی یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالی آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان یہ دل انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نا لیکن یہاں اس آیت میں ایک عجیب بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ دل تو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن اللہ تعالی اس دل اور تمہارے درمیان حائل ہو سکتا ہے دل تمہارا ہے لیکن کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے علماء کرام نے اس جملے کے دو معنی بیان کیے اس جملے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے کے بندے اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے عجیب بات ایک مانے تو یہ ہے کہ جب آدمی نیک کام کرنا چاہے یا گناہ سے بچنے کا موقع مل جائے تو فوراً یہ کام کر گزرنا چاہیے نیک کام کرنے کا خیال دل میں آیا ہے کہ آج ابا نے مجھے دس روپئے دیے تھے ہمارے ساتھ ایک غریب بچہ پڑھتا ہے پانچ روپے آج میں اسے دے دوں گا نیت دل میں پیدا ہوئی ہے بس فورن کر گزرو موبائل ہاتھ میں ہے گیم کھیلنے کو دل کر رہا ہے لیکن دل میں یہ خیال بھی پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تو گناہ ہے تو فورن بچو اس گناہ سے فوراً چھوڑ دو اس گنا دیر نہ کرو اس وقت جو فرصت آپ کو مل رہی ہے اسے غنیمت سمجھے آپ کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو چاہتا ہے لیکن اللہ وقت نہیں دیتا وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا بیمار ہو جاتا ہے آدمی دس ہزار روپے میں سے پانچ ہزار کے خیرات کرنے کا سوچا تھا لیکن ایسا بیمار ہوا ہے کہ دس ہزار تو کیا لاکھوں روپے اس کی بیماری پر اٹھ رہے ہیں تو یہ شخص خیرات کر سکتا ہے اللہ نے موقع نہیں دیا گناہ سے بچنے کا موقع مل رہا تھا لیکن وہ نہیں بچ رہا تھا گاڑی میں بیٹھ کر نعوذ اللہ شراب پینے جا رہا تھا کہ گاڑی کلٹی ہو گئی الٹ گئی حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ بندہ مر گیا اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اور اس کے دل کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے نیک کام کرنا چاہتا ہے وقت نہیں ملتا برے کام سے رکنا چاہتا ہے لیکن اللہ کو منظور نہیں ہے تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو اور اللہ سے ڈرتے رہو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں اس لیے انسان کو چاہیے کہ فرصت عمر اور فرصت وقت کو غنیمت سمجھ کر آج کا کام کل پر نہ ڈالے کیونکہ معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے کیونکہ معلوم نہیں کل کو کیا ہونا ہے کل آپ کو یہ وقت ملے گا یا نہیں ملے گا اس کی کوئی خبر نہیں ہے آج آپ مضبوط ہیں توانا و تندرست ہیں جہاد کا کام کر سکتے ہیں جہاد کی بات کر سکتے ہیں جہاد کے لیے پیسہ استعمال کر سکتے ہیں نہیں کرتے کل کیا ہونے والا ہے معلوم نہیں من گویم زیان کن یا بفکر سود باش اے فرصت بے خبر در ہر باشی زد باش شاعر یہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نقصان کر اپنا اور یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنے فائدے کا سوچ بس اتنی سی بات کہتا ہوں موقع ملنے پر غفلت کرنے والے انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہے جلدی کر لے سبق ہم پڑھا رہے ہیں کیا پتا ہے اللہ تعالیٰ خیر معافیت کا معاملہ فرمائے کل یہ وقت ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم کا پردہ پھیلا دے کل کیا ہونے والا ہے کسی کو پتا ہے کوئی ایسی مصروفیت آ جاتی ہے اللہ حفاظت فرمائے بیماری یا تکلیف شروع ہو جاتی ہے انسان ہر کام سے رہ جاتا ہے آج آپ کو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو پختہ کر کے یاد کریں آج ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ استاد نے جو جو سبق آپ کو دیے ہیں اسے اچھی طرح یاد کریں لکھنے کا جو کام استاد نے آپ کے حوالے کیا ہے اسے پورا کریں کل کی آپ کو خبر ہے یہ وقت ہے وقت اگر آج نہیں کریں گے تو کل کیا ہونے والا ہے خوش بھی معلوم نہیں آج جہاد کی بات ہم آپ کو کرتے ہیں کل بتانی آپ کر بھی سکیں گے یا نہیں آج سبق پڑھنے کی بات ہر روز میں کہتا ہوں اور روتا بھی ہوں چیختا بھی ہوں مارتا بھی ہوں کل کیا ہونے والا ہے یہ جو اتنی فرصت آپ کو ملی ہوئی ہے اتنا خالی وقت آپ کو ملا ہوا ہے کل یہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا چودہ پندرہ سال کے لڑکے جو ہیں بارہ تیرہ سال کے بچے شہروں میں مزدوری کرتے ہیں سبق پڑھنا چاہتے ہیں وہ لیکن نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ کسی کا باپ نہیں ہے کسی کی ماں جو ہے بیمار پڑی ہوئی ہے یہ حالات ہیں تو اس لیے اللہ تعالی نے جو وقت کی نعمت آپ کو عطا کی ہے جو فرصت اس وقت آپ کو ملی ہوئی ہے اس میں آپ اپنے قرآن کریم کو پکا کر لیں یہ وقت کا پہیا جو ہے بہت تیزی کے ساتھ گھوم رہا ہے کل میری داڑھی نہیں تھی آج میری داڑھی سفید ہونے کو ہے آج آپ کی داڑھی نہیں ہے تو کل آپ کی داڑھی آ جائے گی اور ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی شادی ہو جائے گی بچے پیدا ہوں گے اور ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی آپ نہ سبق پڑھ سکو گے اس کے بعد اور نہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکو گے آپ کو اپنے ابا کی اپنے اساتذہ کی اپنے دوستوں کی باتیں یاد آئیں گی لیکن آپ رونے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکو گے وقت گزر جاتا ہے اس لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعلموا قبل ان سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں ان کی مراد شادی کرنے سے ہے یعنی شادی ہونے سے پہلے سبق پڑھ لو اس لیے کہ شادی جب ہو جائے گی تو بیوی کا خرچہ تمہارے اوپر ہوگا بچوں کا خرچہ تمہارے اوپر ہوگا اور بیوی کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی وہ بھی سبق نہیں پڑ سکے گی شوہر کی خدمت کرنی ہے اس کے مہمان آئیں گے اس کے بچے پیدا ہوں گے ان سب کی خدمت ہوگی بس بس سب کچھ رہ جائے گا منمی من گویم زیا کنیا بفکر سود باش میں یہ نہیں کہتا تجھے کہ تو اپنا نقصان کر یا اپنے فائدے کا سوچ اے ز فرصت بے خبر در ہر باشی زود باش ملے ہوئے وقت کی قدر نہ کرنے والے اے غافل جو کرنا ہے جلدی کر بات سمجھ میں رہی ہے یہ وقت گزر رہا ہے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی علامہ اقبال رحیم اللہ کیا فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اپنے دل کے اندر ڈوب کر اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے ٹھیک ہے تو میری بات نہیں مانتا نہیں مان لیکن اپنے دل کی بات تو ماننا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بنا لے یہ چند دنوں کی زندگی ہے کل عبد القادری یہاں آیا تھا یہاں بیٹھا ہوا تھا کھانا کھایا تین دن بعد خبر آئی کہ وہ شہید ہو گیا جوان لڑکا تھا مرنے کے لیے داڑھی کا سفید ہونا ضروری نہیں ہے مرنے کے لیے بالوں کا سفید ہونا ضروری نہیں ہے یہ وقت ہے وقت وقت کی قدر کرو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بچے ہیں ہم تو ابھی چھوٹے ہیں تو آپ سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے اس دنیا سے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ تو اس لیے سبق پڑا کرو اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کیا کرو آج اگر آپ کے ابو زندہ ہیں تو یہ قیامت تک زندہ نہیں رہیں گے آپ کے بڑے بھائی زندہ ہیں تو یہ قیامت تک زندہ نہیں رہیں گے یہ سب اپنے اپنے وقت پر چلے جائیں گے تو اس لیے جب آپ کے ابو آپ کو یہ کہتے ہیں آپ کی امی آپ کو یہ کہتی ہے سبق پڑھو تو سبق پڑھا کرو تم میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اگر آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہوگا تو آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ آپ مفتی صاحب کے بیٹے ہیں آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ آپ شیخ الحدیث صاحب کے بیٹے ہیں آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوگی کہ آپ اتنے بڑے ایک مجاہد کے یا مہاجر کے بیٹے ہیں نہیں آپ کو کچھ آتا نہیں ہے تو لوگ آپ کو پنچر کی دکان پر بٹھا دیں گے کسی موچی کے ساتھ آپ کو بٹھا دیں گے رزق تو آپ نے کمانا ہے نا چوریا تو نہیں کر سکتے ڈاکے تو نہیں مار سکتے حلال روزی تو آپ نے کمانی ہے نہ آپ کو جہاد کا کوئی کام آتا ہے نہ ہی آپ کو زندگی کا کوئی کام آتا ہے نہ ہی آپ نے قرآن یاد کیا ہے نہ ہی آپ نے سبق پڑھا ہے تو بڑے مولوی صاحب کا بیٹا ہونا آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے